تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد قریبا رہا ہے اپنا نسیبا شہر سے پہلے ڈبلو ڈبلو ڈبل ڈاٹ اور پھر اس کے بعد نارتھ نظم آباد میں درس تھا ابھی سیدھا وہیں سے آیا ہوں اس لیے آج صرف ایک رکو کا مختصر درس ہوگا اللہ قبول فرمائے الحمد للہ بسم اللہ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہد کی آیت نمبر پچاس سے کر رہے ہیں سورہ کی آیت نمبر پچاس ہے اور اس پارے کا چوتھا رکو ہے پانچواں رکو ہے اللہ فرماتے ہیں آد ان اخواہ مدا اور قوم آد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا اس سے پہلے حضرت نور علیہ اسلام کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اس قصے کے اختتام پر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قبطین میرے حبیب آپ صبر کریں بے شک اچھا انجام تقوے والوں کا ہے گویا کہ یہ بتایا گیا کہ اے میرے نبی جیسے دوسرے انبیاء نے صبر کیا حضرت نور علیہ السلام نے صبر کیا حضرت حد علی السلام نے صبر کیا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تو اے میرے نبی آپ بھی صبر کیجیے یہ قومیں آج جو تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھی جسمانی طور پر یہ قوم بڑی مضبوط تھی قد بھی بڑے لمبے تھے اور ویسے بھی بہت تنون موٹے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ خود کہتے تھے من اشد منا میں سے زیادہ مضبوط اور ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو ان کو اپنی جسمانی قوت و طاقت پر اور اپنی مادی ترقی پر بڑا ناز تھا ایک قسم کے تکبر میں مبتلا تھے اور شرک بھی کرتے تھے اور یہ قوم آج یمن اور اس کے اطراف میں آباد تھی مصر پر بھی ان کا قبضہ تھا تو اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علی اسلام کو نبی بنا کر بھیجا جو کہا جاتا ہے کہ چار صدیاں ان کو دین کی دعوت دیتے رہے حضرت نو علی السلام نے تو ساڑھے نو سو سال دعوت دی اور حتحود علی السلام کی عمر بعض تفسیروں میں لکھی ہے چار سو چونسٹھ سال تو چار سدیاں انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی ایمان کی دعوت دی اور یہ جو قوم آج تھی یہ تعمیرات میں بڑی ماہر تھی اس زمانے میں انہوں نے سات سات منزلہ مکان تعمیر کیے اور ایک منزل میں چالیس ہاتھ کا فاصلہ تھا تو بڑی بڑی بلڈگیں بڑے بڑے پلازے اس قوم نے تعمیر کیے ہے سال ہر سال تک ان کے بنائے ہوئے پلازے اور بنائی ہوئی عمارتیں وہ باقی رہی اور جن لوگوں نے دیکھا ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی عمارتیں انسان کیسے تعمیر کر سکتا ہے آج بھی آپ کو پتہ ہے مصر میں جو احرام ہیں فرعونیوں کے زمانے کے بنائے ہوئے کئی ہزار سال پرانے کئی ہزار سال ہماری حکومتوں کی بنائی ہوئی عمارتیں تو پانچ دس سال کے اندر ہی وہ ہلنے لگتی ہیں اور اکھڑنے لگتی ہیں اور یہ کئی ہزار سال پرانے احرام وہ آج تک ہیں اور مضبوط ہیں محفوظ ہیں ان کے اندر جو چٹانیں استعمال ہوئی ہیں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں اتنے بھاری ہیں کئی کے ٹن وزنی اور جہاں وہ احرام تعمیر ہوئے ان احراموں کے قریب کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر پائے ہی نہیں جاتا تو لگتا ہے کہ بہت دور سے وہ پتھر لائے گئے لیکن کیسے لائے گئے یہاں بہت سے لوگوں کی عقل جواب دے جاتی ہے نہ ان کو انسان اٹھا سکتے ہیں نہ بیل گدے گھوڑے اونٹ ان کو کھینچ سکتے ہیں تو کس طریقے سے وہ لائے گئے ہیں دور دراز علاقوں سے بظاہر ٹرکوں ٹرالروں اور کرینوں کے بغیر ان کو لانا ممکن نہیں ہے اور پھر ان کی جو تراش خراش ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جدید آلات کے بغیر ویسی تراش خراش ہو نہیں سکتی بڑے بڑے احرام بڑی بڑی, بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں اور پتھر بالکل برابر استعمال ہوا اور مسالہ ان میں جو استعمال ہوا وہ مسالہ بڑی مضبوطی والا تو تعمیراتی اعتبار سے وہ عجوبے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے کیسے بنا لی ہے سناچے میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ بعض سائنسدان تو اس بات کے قائل ہو گئے کہ آج سے پہلے بھی دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب انسان بڑا ترقی یافتہ تھا اور انسانوں کے پاس وہ سب کچھ تھا جو آج کے انسان کے پاس ہے ٹرک بھی تھے اور کرینیں بھی تھیں اور دوسری چیزیں بھی تھیں بعض لوگ اس کے قائل ہو گئے پھر اللہ کا عذاب آیا یا ایسے حوادث اور طوفان آئے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور انسان بہت پیچھے چلا گیا یہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے میری تحقیق نہیں ہے میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ایسا ہوا لیکن میں نے بعض کتابوں میں بعض سائنسدانوں کی یہ تحقیق پڑھی کیونکہ ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ انسان کیسے تعمیر کر سکتا ہے ایسی عمارتیں ایسی چیزیں بغیر جدید آلات وسائل اور نقل و حمل کے ذرائع کے اور یہ تو آپ سن رہے ہیں شاید نہ سنا ہو لیکن یہ بات بہت عام ہے کئی کتابیں مارکیٹ میں اس پر آ چکی کئی فلمیں بن چکی اس پر کہ بعض لوگ اور بعض قومیں شروع سے یہ کہتی آ رہی ہیں کہ دسمبر دو ہزار بارہ میں پھر کائنات میں ایسے تغیرات آئیں گے ایسے انقلابات آئیں گے چاند سورج سورج اور زمین میں ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ انسان دوبارہ پتھر کے زمانے میں چلا جائے گا اور جتنی ترقی کی ہے یہ سب ختم ہو جائے گا یہ پنکھے یہ اے سی یہ بجلی یہ گاڑیاں یہ سڑکیں یہ کمپیوٹر یہ ٹیلی فون یہ موبائل اور یہ سیار گاہیں اور یہ جہاز یہ سب ختم ہو جائیں گے اور گویا کہ پھر بیل اور گدے کا زمانہ واپس آ جائے گا مزے کا زمانہ ہوگا تو بعض لوگ اس کے قائل ہیں کئی کتابیں مارکیٹ میں اس پر آ چکی کئی فلمیں بن چکی اس پر اور صرف کتابیں یورپ والوں نے لکھی خود ہمارے اسلامی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ان پیشن گوئیوں کو نقل کیا ہے مایا قوم جو تاریخ کی بڑی ذہین قوم گزری ہے اس نے ہزاروں سال پہلے ایک کیلنڈر بنایا تھا جس میں پیشن گوئیاں تھیں کہ فلاں سن میں یہ ہوگا اور فلاں سن میں یہ ہوگا یہ حادثہ پیش آئے گا اور وہ سانحہ پیش آئے گا یہ زلزلے ہوں گے اور اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے کہا جاتا ہے کہ ان کی اکثر پیشن گوئیاں پوری ہوئی اور انہوں نے جو کیلنڈر بنایا تھا وہ دسمبر دو ہزار بارہ تک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کا کیلنڈر چلتا نہیں ہے یہ ایک قوم کی ورنہ اور بھی کئی قوموں نے اس طرح کی پیشن گوئیاں کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیشن گوئیاں سن کر آپ دکانیں بند کر دیں اور اپنا کاروبار ہی چھوڑ دیں کیا فائدہ دسمبر دو ہزار میں تو ویسی دنیا دو ہزار بارہ میں دنیا ختم ہو رہی ہے اب کرنے کا فائدہ کیا ہے تو بھائی یہ ان کی پیشن گوئیاں گوئی ہے قرآن کی پیشن گوئی نہیں ہے حدیث کی پیشن گوئی نہیں ہے تو اس لیے جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ زندہ رکھے گا تو اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں کے مطابق چلتے رہیں گے اور اللہ مار دے گا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک آخرت میں بھی اپنی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا رحمت کا فیصلہ فرمائے گا تو جب تک جان میں جان ہے ہم تو اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی کتاب پڑھیں گے پڑھائیں گے سنیں گے سنائیں گے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا ہم ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اللہ اگر ہوائی جہازوں پر پھرائے تو اس پر راضی ہیں اور اللہ گدوں گھوڑوں پر پھرائے تو اس پر راضی ہے جس حال میں اللہ رکھے ہم راضی ہیں تو ارج کر رہا تھا کہ یہ جو قوم تھی قوم آج تعمیرات میں بڑی ماہر تھی آج کا انسان سمجھتا ہے کہ میں نے وہ ترقی کی ہے جو آج تک کوئی قوم ترقی کر نہیں سکی جبکہ اللہ پاک نے بعض قوموں کے بارے میں خود فرمایا قرآن پاک میں ان کو میں نے وہ دیا اللہ کہتا ہوں ان کو میں نے وہ دیا جو جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا گیا تو پتہ نہیں اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اس دنیا کے سارے واقعات تو اللہ کو معلوم ہیں سارے حالات اللہ کو معلوم ہیں کئی ایسے جانور تھے کئی چیزیں دنیا میں ایسی تھیں جو مٹ گئیں آج نہیں ہیں کئی تہذیبیں دنیا میں عروج پر تھی آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو یہ قوم بھی بڑی ترقی یافتہ تھی سات سات منزلہ پلازے اور بلڈنگیں تعمیر کرتے اور ایک ایک منزل کے درمیان چالیس گز چالیس آخ نہیں بلکہ چالیس گز کا لکھا ہے چالیس گز کی مسافت ہوتی تھی اب اندازہ کیجئے کہ چالیس گز کتنی اونچی ایک منزل ہوگی تو ساتھ ساتھ منزلہ تعمیر کر لیتے تھے تو اس قوم کا اللہ نے ذکر کیا بلا آد ان اقاہم ہُدا قوم آد کی طرف اللہ نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم آد تو کافر تھی حضرت ہود مسلم تھے قوم آب مشرق تھی حضرت ہود مواحد تھے تو ایک مواحد مشرق کا بھائی کیسے ہو گیا ایک مسلمان کافر کا بھائی کیسے ہو گیا تو بات یاد رکھیں کہ اخوت بھائی ہونا کبھی نسل کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے میں اور میرا بھائی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ہمارے درمیان نسلی تعلق ہے خونی تعلق ہے نسبی تعلق ہے کبھی بھائی ہونا زبان کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے کبھی وطن کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے ہم جب باہر جاتے ہیں کوئی پاکستانی مل جائے تو بڑی خوشی ہوتے ہیں اور خوش ہو کہتے ہیں ارے ہمارا پاکستانی بھائی ہے کسی طریقے سے زبان کی بنیاد پر کسی کو مل جائے ہمارے پختون بھائی کو کوئی پختون مل جائے بڑا خوش ہوگا ارے میرا پٹھان بھائی مل گیا بہت دنوں سے پشتو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا آج پشتو بول رہا اور بولتا چلا جاتا ہے مزہ آتا ہے اپنی زبان بولنے میں مزہ آتا ہے ایک بہت بڑے عالم نے مجھے بتایا کہ ہم امریکہ گئے تو وہ عالم پنجاب کے رہنے والے ہیں تو کہتے ہیں ہم سڑک کے ایک طرف جا رہے تھے سڑک کے دوسری طرف ایک سکھ جا رہا تھا اور سکھوں کی مادری زبان پنجابی ہے بلکہ ان کی مذہبی زبان بھی پنجابی ہے ہماری مادری زبان تو کچھ اور ہے مذہبی زبان عربی ہے ان کی مذہبی زبان بھی پنجابی ہے تو سکھ نے ان کے لباس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں تو وہ سڑک پار کر کے آیا تکلیف کر کے سڑک عبور کی اور ان کے پاس پہنچا اور پنجابی بولنی شروع کی کیا آلے، ٹھیک ٹھاک ہو اب انہوں نے جو جواب دینا تھا مختصر جواب دیا پھر خاموش ہو گئے تو وہ تنگ آ ان کی خاموشی کو دیکھ کر تو پنجابی میں کہتا ہے او کچھ تے بولو کچھ نہیں بولنا تے منو گالی کاٹ دو یعنی کچھ تو بولو اگر کچھ بھی نہیں بولتے تو کم از کم پنجابی میں مجھے گالی ہی دے دو ڈبلو پنجابی تو سنو بہت دنوں گیا پنجابی نہیں سنی میں نے تو زبان کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے تعلق تو بھائی ہوتا ہے زبان کی بنیاد پر لیکن سب سے مضبوط رشتہ اخوت کا وہ ہے دین کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے پر باقی رشتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے چنانچہ صحابہ نے نسل کا رشتہ قربان کر دیا زبان کا رشتہ قربان کر دیا وطن کا رشتہ قربان کر دیا ایمان اور دین کے رشتے پر ایسے سلمان فارسی جو تھے وہ چونکہ فارس کے رہنے والے تھے تو وہ جب آ اسلام قبول کیا آ کر تو ان سے اگر کوئی پوچھتا تھا تمہارا نسب کیا ہے کس کے بیٹے ہو تو کہتے تھے ابن اسلام میں اسلام کا بیٹا ہوں تو اپنے باپ دادا کا نام ہی لیتے تھے بلکہ اسلام کا نام لیتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہوں تو میں بھی اسلام کا بیٹا تم بھی اسلام کے بیٹے ہم آپس میں بھائی بھائی تو حیرت حد علیہ السلام کو قوم آد کا اللہ نے بھائی کہا اس لیے کہ وطن تھا زبان ایک تھی اور خاندان بھی ایک تھا کالا یاکھو میں بد اللہ فرمایا حضرت علی السلام نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی ارا نہیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں اس کے سوا کسی سے دعا نہیں اس کے سوا کسی کے لیے نظر نیاز نہیں اور حاجت روا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں اور مشکل کشا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے علاوہ تمہارا کوئی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرق بھی اللہ کو واجب الوجود سمجھتے تھے خالق بھی سمجھتے تھے مالک بھی سمجھتے تھے رازق بھی سمجھتے تھے لیکن عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے یعنی انسان کا یہ المیہ رہا جو کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس میں تو اس کو بہ لا شریک سمجھتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے میرے نبی آپ ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے یہ کہیں گے اللہ تمہارے کان آنکھ کا مالک کون ہے کہیں گے اللہ مردہ کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے کہیں گے اللہ تو یہ تو مانتے تھے جو کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کا تو اقرار کرتے تھے لیکن جو بندہ اللہ کو پیش کرتا ہے اس میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے بھی مانتے تھے آسمان کو اللہ نے پیدا کیا زمین کو اللہ نے پیدا کیا بارش برسانے والا اللہ ہے رزق پیدا کرنے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے یہ مانتے تھے لیکن انسان پھر جو کچھ اللہ کو پیش کرتا ہے اس میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے انسان کیا پیش کرتا ہے انسان سجدے پیش کرتا ہے تو سجدے میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے اللہ کو بھی سجدہ اور غیر اللہ کو بھی سجدہ انسان دعا کرتا ہے تو دعا میں شریک کر لیتے اللہ سے بھی مانگ لیتے ان سے بھی مانگ لیتے بلکہ یوں کہتے کہ دیکھو ہم تم سے مانگتے ہیں تم اللہ سے مانگ لو یوں کہتے صدقہ خیرات انسان دیتا ہے اللہ کے لیے اس میں شریک کر لیتے کہ اللہ کے لیے بھی صدقہ کرتے اور غیر اللہ کے لیے بھی صدقہ کرتے یہ قرآن پاک میں آتا ہے جانور مخصوص کر دیتے کہتے یہ جانور اللہ کا ہے یہ ہمارے بت کا ہے یہ اللہ جو پیدا ہوا یہ اللہ کا ہے یہ ہمارے بت کا ہے تو جو کچھ انسان اللہ کو پیش کرتا ہے انسان کی کمزوری رہی کہ اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو جب تم مانتے ہو خالق میں ہوں رازق میں ہوں مالک میں ہوں تو پھر قولی مالی بدنی زبانی ساری عبادتیں میرے لیے ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں دوسری کمزوری جو انسان کے اندر رہی وہ یہ کہ اللہ کی صفات دوسروں کے لیے ثابت کر دیتا ہے اللہ کی صفات مسلمان اور مواہد تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسا اللہ کا علم ہے کسی اور کا علم نہیں جیسی قدرت اللہ کی ہے ویسی قدرت کسی اور کے لیے نہیں جیسے اللہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا جیسے اللہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھتا مسلمان تو یہ یقین رکھتا ہے لیکن بعض شرک کرنے والے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی وہ علم ثابت کر دیتے ہیں جو اللہ کے لئے ہے کہ دوسروں کو بھی ویسے علم ہے جیسے اللہ کو علم جیسے اللہ غیب کو جانتا ہے دوسرے بھی غیب کو جانتے ہیں تو یہ انسان کے اندر کمزوری رہی شرک کی صفات کرتا ہے صفات میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتا ہے یعنی اللہ کی صفات دوسروں کے لیے ثابت کر دیتا ہے حالانکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں بے مثال ہے اللہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے سنتے انسان بھی ہیں لیکن جیسا انسان اللہ سنتا ہے ویسا کوئی نہیں سن سکتا میں اللہ کو یہاں سے پکاروں اللہ سنے گا میں اللہ کو جنگل میں پکاروں اللہ سنے گا میں اللہ کو رات کو پکاروں اللہ سنے گا دن کو پکاروں اللہ سنے گا جس زبان میں پکاروں اللہ سنے گا آہستہ پکاروں اللہ سنے گا زور سے پکاروں اللہ سنے گا سمندر میں پکاروں اللہ سنے گا میں پکاروں اللہ سنے گا ایک چونٹی پکارے تو بھی اللہ سنے گا لیکن اس طریقے سے کوئی دوسرا سن نہیں سکتا اور اگر کوئی کہے کہ دوسرا بھی ایسی سنتا ہے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان مشرق انسان اللہ کو واجب الوجود بھی مانتا ہے خالق اور رازق بھی مانتا ہے مگر عبادت اور صفات میں دوسروں کو اللہ کا شریف ٹھہرا لیتا ہے لیکن ہر نبی نے یہ کہا لوگو اوب اللہ اللہ کی عبادت کرو لکم من الہ غیر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ان انتم اللہ مفترون تم صرف گڑتے ہو گڑتے ہو یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بھی بت کچھ کر سکتا ہے یہ بارش برسا سکتا ہے وہ شفا دے سکتا ہے یہ ترقی دے سکتا ہے یہ بیٹا دے سکتا ہے یہ ساری باتیں تمہاری گڑی ہوئی ہے جن کی حقیقت کچھ نہیں اور دوسری بات بھی وہ جو ہر نبی نے کہی یا کو ملا کم علیہ اے میری قوم میں اس دین کی دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں جہاں معاوضے کی طلب پیدا ہو جائے دل میں وہاں خلوص نہیں رہتا اور خلوص نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی دعوت نہیں رہتی کاروبار بن جاتا ہے ہر نبی نے یہ کہا لاس رکم علیہ اجرا میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا انہی الذي علی میرا معاوضہ میری اجرت تو صرف اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہ اللہ ہی مجھے اجرت دے گا وہ اللہ ہی مجھے سلا دے گا اس جیسی آیات سے ان خطیبوں کو ان باعثوں کو دین کی بات کرنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی تقریر اور اپنے باز کے لیے پہلے معاوضہ طے کرتے ہیں کیا دو گے اس کے بغیر تقریر کے لیے نہیں جاتے تقریر کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمارے نعت تو بہت ہی آگے بڑھ گئے پہلے تو ہم قبالوں کا مذاق اڑاتے تھے قبال ایسے کرتے ہیں آج ہمارے نات خاں بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو قبال کرتے ہیں سب سے پہلی بات معاوضہ طے کرتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے نات خوان جن کے نام سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ارے کتنی بڑی شخصیت ہے کیا آواز دی ہے اللہ نے اس کو اور کتنا درد ہے اس کے دل میں کتنا عشق ہے اس کے دل میں بغیر معاوضے کے نعت پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایسی مثالیں کہ کسی غریب آدمی نے کم معاوضہ دیا تو پیسے منہ پر مار کر آ گئے خلوص کو نہیں دیکھتے پیسہ طے کرتے چونکہ میں بعض جگہ جاتا ہوں بیان کے لیے وہاں سننے کو یہ ملتا ہے کہ پہلے ناتھ خاں کہتے ہیں میرا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں اتنے پیسے ڈال دو پھر آؤں گا جس کے بغیر جاتے نہیں یہ معاوضہ الگ اور پھر جب نات خان صاحب نعت پڑھتے ہیں تو جو لوگ پیسے دیتے ہیں جیسے گانے والوں کو دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹیج کی کمائی نام اس کا رکھا ہے اسٹیج اسٹیج سے جو کچھ ملتا ہے وہ الگ وہ اس کی قسمت ہے وہ نات خان کہتے ہیں وہ ہماری قسمت ہے جو مل جائے گا ایک چھوٹا سا نات خاں ہے میں نام ہی لیتا اس کا تو میں نے اس سے پوچھا بے تکلفی سے میں نے پوچھا کہ اب تک جتنے اسٹیج کی کمائی ہوئی ہے سب سے بڑی کمائی کہاں سے ہوئی تھی میں نے ایسی اس سے پوچھا میں نے کہا سچ سچ بتانا جھوٹ نہیں بولنا تو اس نے کہا کہ رحیم یار خان گیا تھا اور وہاں اسٹیج سے چالیس ہزار روپے ملے تھے جو معوضہ طے کرتے ہیں وہ الگ اور جو اسٹیج سے مل گیا اور بعض اوقات چالیس ہزار سے بھی زیادہ ہوتا ہے مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بعض اوقات کسی بڑے سرمایہ دار کو بلا لیتے ہیں اس کی صدارت میں محفلات ہوتی ہے تقریریں ہوتی ہیں اور وہ ہزار ہزار کی گڈیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہیں。پتہ نہیں کہاں سے کماتے ہیں اور کہاں خرچ کر دیتے ہیں؟ ایسی تو ہر نبی نے یہ کہا لاسکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اسی لیے معاوضہ مانگنے والوں کی تقریروں نعتوں میں اثر کچھ نہیں ہوتا لوگ جھومتے بہت ہیں واہ واہ واہ جومتے جاتے ہیں بہت جھومتے نعرے بھی بڑے لگاتے ہیں اور سبحاننا ماشاء اللہ تو زبردستی وہ کہلوا لیتے ہیں زبردستی بولو بورو کچھ کھا کر نہیں آئے کیا زور سے بولو وہ بےچارے زور لگاتے ہیں سبحان لگاتے اور زور سے بولو وہ اور زور لگاتے ہیں پھر بتاتے ہیں صحابہ تو اللہ کا نام لیتے تھے تو خیبر کا دروازہ توڑ دیتے تھے اور تم سے گھر کا دروازہ نہیں ٹوٹتا کہلوا لیتے تو لوگ کہتے جھومتے جہت ہیں لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا بس جھومتے جاتے کئی ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ساری رات ناتخانی ہوتی رہی اور سارا مجمع جھومتا رہا نارے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیسے پیسے اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا ناس بھی سو رہے اور سننے والے بھی سو رہے تو <تصفح> <تصفح> بھائی ہر نبی نے کہا ان <تصفح> اجری اللہ الدی فطرنی لوگوں میرا معاوضہ میری اجرت صرف اس اللہ کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا ہے چونکہ میں بھی کبھی کبھی بیان کے لیے چلا جاتا ہوں تو یہ مت سوچنا کہ میں بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں یہ وضاحت کر دوں الحمد ہر ایک کو کہہ دیتا ہوں آنے جانے کا کرایہ تو ان کے ذمہ ہوتا ہے میں جاؤ چھوڑ جانا بس باقی کھانا بھی نہیں کھاؤں گا اور کوئی نظرانہ اور ہدیہ بھی نہیں ہے الحمد سال ہر سال نارتھ نظم آباد میں درس دیا ایک روپیہ کبھی معاوضہ نہیں لیا ایک روپیہ بھی ابھی لاہور سے بیان کر کے آ رہا ہوں ایک روپیہ نہیں لیا حرام ہے حرام ایک روپیہ نہیں لیا آتے ہی نارتھ میں چلا گیا اور اللہ جانتا ہے سر گھوم رہا ہے مگر آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک کچھ بات کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو الحمدللہ للہ پیشہ نہیں بنایا اور اللہ پاک نے بھوکا بھی نہیں مارا اللہ پاک بہت جیت ہے بلکہ آج بھی دوپہر میں بھی میں نے یہ کہا کہ بھائی کتنی زندگی گزر گئی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں بھوکا سویا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا جو ماں جمع تھے بیان سننے کے لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو ہم میں سے بے شمار ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری کہ بھوکے سوئے ہوں اور کتنے لوگ ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو فرمایا کہ میرا اجر میرا معاوضہ اس اللہ کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا افلا تا کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو عقل نہیں رکھتے ہو کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے اپنا وقت دے رہے اپنی جان لگا رہے راتوں کی نیند قربان کر رہے اور ایک روپیہ بھی تم سے نہیں لیتا تو عقل سے کام نہیں لیتے ہو وہ تمہارا خیر خاں نہیں ہے اور کیا مقصد ہے اس کا تمہاری خیر خاہی تمہاری بھلائی تم پتھر مارتے ہو وہ دعائیں دیتے ہیں تم گالیاں بکتے ہو وہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کیا تمہارا خیر خاں نہیں ہے عقل سے کام نہیں لیتے بیا ربکم اور اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو اپنے رب سے استغفار کرو سمتوبو بو الی پھر اسی کی طرف توبہ کرو رجوع کرو دو لفظ ہیں استغفار اور توبہ لفظی اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے لغوی اعتبار سے فرق ہے استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا بخشش مانگنا اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا پہلے گناہ میں تھا اب گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف رجوع کر لے پہلے مسجد مسجد سے دور تھا اب مسجد کی طرف رجوع کر لے یہ توبہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار مغبرت مانگنا بخشش مانگنا چنانچہ استغفار یہ بعض اوقات عبادت پر بھی ہوتا ہے توبہ عبادت پر نہیں ہوتی توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے اور استغفار بعض اوقات عبادت پر بھی ہو جاتا ہے کہ اے اللہ معاف کر دینا جیسا تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا استغفار جناکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو بظاہر پڑھتے تھے جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا استغفار بھی ہے استک فر اللہ از تک اللہ کہتے نماز کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے کہ کی استغفار کیا حضور نے بلکہ استغفار اس لیے کیا کہ اے اللہ جیسا نماز پڑھنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا مجھے معاف کر دینا اے میری قوم استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو استغفار سے باطن کی صفائی ہوتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے بارش گرستی ہے قط دور ہوتا ہے تو ہر شخص کو استفار کرتے رہنا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک مجلس میں سو بار استفار فرماتے تھے تو جب حضور جیسے معصوم اور محبوب اور پاک انسان ایک ایک مجلس میں سو سو بار استغفار کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے جیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو استغفار نہیں کرنا چاہیے تو کوشش کیجیے میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ ایک سو بار استغفار کر لیا کریں مختصر وقت میں ہو سکتا ہے استغفر اللہ ربی من کل بن و اطوب علیہ یہ ہے استغفراللہ ربی من کل زمبن و اتوبو الی ورمائے کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر خوب بارش برسانے والا بادل بھیجے گا و یزیدکم قوتاً الی قوتکم اور تمہاری قوت میں بہت اضافہ کر دے گا بلا تتبلو مجرمین اور مجرم بن کر رو گردانی نہ کرو مجرم بن کر منہ نہ پھیرو کالو یا ہود ماں جی سنا بھی بجنا کہ بجنا نہیں لائے ہو کچھ بھی نہیں لائے تو سے مراد ہے موجا اے ہو تم کوئی موجا نہیں لائے دیکھیے تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو موجے دکھائے لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے تم نے کوئی موجا نہیں دکھایا مقصد یہ تھا کہ جو ہم موجا کہتے ہیں وہ موجا دکھاؤ اور بدلتے رہتے تھے اچھا یہ موجا دکھاؤ یہ موجا دکھاؤ اللہ اگر ان کے ہر مطالبے کو تسلیم کر لیا جاتا تو پھر تو یہ موجا نہ رہتا شوبدہ ہو جاتا کبھی کہہ دیتے اس مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دو کبھی کہتے ہمارے سامنے دسترخوان لے آؤ آسمان سے پکا پکایا کھانا لے آؤ کبھی کہتے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دو کبھی کہتے یہاں نہریں بہا دو تو نے نئے مطالبے تو کہنے لیں کہ گے ایہود تم ہمارے پاس کوئی بینا کو موج نہیں لائے ممانہ بتاری کی علی قولی کا اور ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جب کسی کے دل میں باطل معبود کی محبت رچ بس جائے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دلائل دیکھنے کے باوجود ان باطل معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو کہنا کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تیری تیرے کہنے پر ایمان لانے والے اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان قُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْزُ عَلِحَتِنَا بِسُو ہمارا خیال تو بس یہ ہے کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں نے برائی پہنچائی ہے یہ بھی عجیب ہر زمانے کے مشرکوں کا خیال رہا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں ان کو برا مت کہو یہ تمہارا ستیاش کر دیں گے تمہاری اولاد کو تباہ کر دیں گے تمہیں بیمار کر دیں گے ایسی دھمکیاں دیتے تھے اور بعض لوگ ہوتے ہیں, کمزور عقیدے والے وہ ان دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ کر ہی سکتا ہو اگر کوئی ڈرا دے اس بابے کو برا بلا نہ کہنا اس بابے کو کمزور مت سمجھنا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا تیرے گھر میں آگ لگا دے گا تیرے کاروبار میں نقصان پہنچا دے گا تو کئی کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں کہ تو ہو سکتا ہے کچھ کر ہی سکتا ہو تو بھائی نہ ہی چھیڑو تو اس کو اچھا ہے لیکن انبیاء نے ہمیشہ یہی کہا تمہارے معبود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنے سارے معبودوں کو لے آؤ اور ان کو کہو زور لگا لیں جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں لیکن کوئی ان کا معبود اور بت اللہ کے نبیوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا اور آج بھی نہیں بگاڑ سکتے کاشید اللہ بشدو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو انی بری ام اما تشریق میں بےزار ہوں بری ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ بھی سن لیں یہ بات کام کی ہے دل میں بٹھا لیں مسلمان ہونے کے لیے مومن بننے کے لیے صرف توحید پر ایمان کافی نہیں ہے بلکہ شرک سے بیزاری ظاہر کرنا بھی ضروری ہے جیسے کہ اللہ کے نبی وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتے تھے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرتے تھے میں ان سے بیزار ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف توحید پر ایمان کافی نہیں بلکہ شرک سے اور معبودوں سے بےزاری ظاہر کرنا بھی یہ ضروری ہے میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کھیرا تو من نہیں اللہ کے سوا آگے کیا فرمایا فقیدونی جمی تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر رہے تم ملاتن تن ذیرون پھر تم مجھے ذرا بھی محلت نہ دو جو کچھ کر سکتے ہو کر لو تجھے بیمار کر سکتے ہو کر لو مجھ پر کوئی حادثہ نازل کر سکتے ہو کر لو مجھے مار سکتے ہو مار دو مجھے ذرا بھی محلت نہ دو انی تبکل تو اللہ ربی و ربی میں تو توکل کرتا ہوں اللہ پر جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے تم مانو نہ مانو لیکن وہ تمہارا بھی رب ہے ما من اللہ بنا کوئی چلنے پھرنے والا جانور کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ایسی نہیں مگر سب کی پیشانی کو وہ پکڑنے والا ہے سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو ادھر موڑ دے چاہے تو ادھر موڑ دے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے اور وہ جو نہ چاہے نہیں ہو سکتا سارے مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور سب نہ چاہیں ایک اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں جانوروں کی پیشانی اس کے ہاتھ میں انسانوں کی پیشانی اس کے ہاتھ میں جنوں اور پرشتوں کی پیشانی اس کے ہاتھ میں بلیوں اور نبیوں کی پیشانی اس کے ہاتھ میں سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں ان ربی اللہ سرات انمستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے کیا مطلب میرا رب سیدھے راستے پر ہے سیدھا راستہ تو انسان مانگتے ہیں اللہ سے اح بن اسرات المستقیم رب کے سیدھے راستے پر ہونے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے وہ عدل کے راستے پر ہے اور عدل کے راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہے فَإن اگر تم کرتے ہو وَقَدْ مَا أُرْسِلْتُ إِلَئِكُمَّ تو میں تمہیں پہنچا چکا جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف میں تخلیف قَوْمًا غَيْرَكُمْ کم اور اللہ میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا بلا تو در آ اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے ان ربی اللہ كُلِّ ان حفیظ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہ بان ہے ملما جا أَمْرُنَا ہو دا بلین امن اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی اللہ اکبر آپ سن چکے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علی اسلام کی عمر جو تھی چار سو سال تھی تو اگر چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ہو تو گویا کے چار سو چوبیس سال اپنی امت کو دین کی دعوت دیتے رہے لیکن صرف چار ہزار کو ایمان لانے کی توفیق ملی چار ہزار ایمان لائے پھر ایسا ہوا کہ یمن جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں قہط پڑ گیا کئی سال بارش نہیں ہوئی تو یمن والوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد کو مکہ بھیجا جائے جو کابت اللہ کے پاس جا کر بارش کے لیے دعا کرے چنانچہ ستر آدمی یمن والوں میں سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف کعبہ کی طرف کے وہاں جا کر بارش کی دعائیں کریں گے لیکن راستے میں ایک سردار تھا معاویہ بن بکر اس کے پاس رکے آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اس نے عرب کے دستور کے مطابق ان کی بڑی میزبانی کی کھانے پینے کا سامان کیا اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ گانے اور ناچنے والیوں کا بھی انتظام کیا یہ بدبخت ایسے مدن ہوئے کہ بھول ہی گئے کہ ہم آئے کس لیے یہ لو تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں جو لگ گیا وہ لگ گیا وہ بھول ہی جاتا ہے آپ بچے کو بھیجیں بازار سے یہ سامان لے آؤ اور راستے میں پتہ چلا جی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اب وہ بھی کھڑا ہو گیا اب ظاہر ہے جہاں بڈھے بڈھے کھڑے ہے میچ دیکھنے کے لیے تو وہاں بچہ نہیں دیکھے گا کیا اب وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا سارے کھڑے ہیں ماشاءاللہ نمازی بے نمازی جوان جوڑے اب وہ بھی کھڑا ہو گیا اب بھول ہی گیا کہ مجھے بھیجا کس لیے تھا تو راستے میں ایسے مگن ہوئے کہ ایک مہینہ تک گانے سنتے دیں اور مزے سے کھاتے پیتے رہے حتیٰ کہ وہ بےچارا میزبان وہ بھی تنگ آ گیا کہ کیسے مہمان ہے جاتے ہی نہیں ہے تو ایسے ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ وہ جانے کا نام نہیں لیتے گھر سے فارغ کو کام ہے نہیں اور مفت کا کھانا مل رہا ہے باعزت طریقے سے صبح شام خدمت ہو رہی ہے تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے <laughs> تو ایسی ایک میں مہمان کا سنایا کرتا ہوں کہ وہ مہمان سے میزبان تنگ آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کیسے اس کو سمجھاؤں کہ بھی چلے جو اب تو اس بیچارے نے کہہ دیا کہ حضرت اب تو بچے بہت اداس ہوں گے تو اس نے کہا اسی لیے رہا ہوں تو تو بھی اب ایک مہینہ گزر گیا میزبان بھی تنگ آ گیا جاتے ہی نہیں تو اس نے لونڈی کو سمجھایا کہ یہ گانا کوئی ایسا گاؤ کی ان کو اپنا مقصد یاد آ کہ آئے کس لیے تھے چنانچہ لونڈی نے کوئی گانا گایا جس میں ان کو یاد آیا وہ ہم تو بارش کی دعا کرنے کے لیے آئے تھے اور یہاں مگن ہو گئے چنانچہ یہ وہاں سے روانہ ہوئے بیت اللہ کے قریب جا کر ایک پیلے پر انہوں دعا کی بارش کی تو تین قسم کے بادل آئے سفید سرخ اور سیاہ اور بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک قسم کے بادل کو پسند کر لو انہوں نے سیاہ رنگ کے بادل کو پسند کیا اس لیے کہ عام طور پر سیاہ رنگ کے بادل سے بارش خوب برستی ہے اللہ اکبر چنانچہ سیاہ رنگ کا بادل جمن کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا اور قرآن میں آتا ہے سورہ احقاف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بادل کو امنتا ہوا دیکھا کئی سالوں سے قحط پڑا ہوا تھا بارش نہیں تھی اب سیاہ رنگ کا بادل دیکھا تو خوش ہو گئے یا لگے آج تو بارش ایسی ہوگی کہ جل تھل ہو جائے گا سالوں کی تکلیف دور ہو جائے گی پلم مستقبل او اپنی وادیوں کی طرف کالے بادل کو امڑتا ہوا دیکھا کالو ہاضا لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا اللہ نے کہا نہیں بل ہو مستل تم بھی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے میرے نبی کو کیا دیتے تھے لو لو جو عذاب لانا چاہتے ہو جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو تو جس چیز کے لیے تم جلدی مچاتے تھے وہ ہے اور وہ کون سی ہے ریحا عذاب علیم یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے رب یہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں جنا کے سورہ حاقہ میں ہے رہا سب علیال بسمانیت عیامن حسوما مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تیز ہوا چلتی رہی ایسی تیز ہوا چلتی تھی ایسی تیز ہوا چلی کہ عمارتیں دہ گئی درخت گر گئے اور درخت تن کی طرح فضا میں اڑنے لگے اور میں بتا چکا ہوں کہ خود قوم آب ان کے قد بڑے بڑے لمبے تھے تو ہوا نے اٹھایا اور ایک دوسرے سے ٹکرایا ان کو ٹکرا ٹکرا کر ان کو ہلاک کر دیا چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فتر القم فیحا سرآ نقل خوابیا جب ہوا نے اٹھا اٹھا کر پٹھا تو ایسے پڑے ہوئے رہ گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے خشک تنے ہوتے اب کھجور آپ دیکھتے ہیں کتنا لمبا قد اس کا کتنا لمبا تنہ اس کا اور جب کھوکھلی سی جائے سے گر پڑتی ہے ذرا سے دھکا دینے سے گر پڑتی ہے اور میں اس طریقے سے گرے پڑے تھے یہ جو قوم آج پر اللہ کا عذاب آیا اللہ اس عذاب کے نمونے دکھاتا رہتا ہے پہلی قوموں پر جو عذاب ہے کبھی سیلاب کی صورت میں کبھی زلزلے کی صورت میں کبھی ہوا کی صورت میں آج بھی اس عذاب کی جھلکیاں اور نمونے دنیا میں اللہ دکھاتا رہتا ہے مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا بلکہ تابیلیں کرتا ہے لے بہانے کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کہیں امریکہ میں کہیں جاپان میں کہیں پاکستان میں کبھی سیلاب کا عذاب کبھی زلزلے کا عذاب کبھی ہوا کا عذاب کچھ ہر پہلے پنجاب میں ایک علاقے میں جو ہوا کا اذاب آیا تو ٹرالیاں اور گاڑیاں لوگوں نے ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھی اور ابھی چند دن پہلے ابھی یہ چند دن پہلے گجراوالا کے علاقے میں جو اولے برسے کتنے بڑے بڑے اولے جس گاڑی پر اولا لگا اس میں ڈینٹ پڑ گیا شیشے ٹوٹ گئے تو ایسی جھلکیاں اور ایسے نمونے انسان دیکھتا ہے مگر عبرت حاصل نہیں کرتا اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تعبیلیں کر لیتا ہے اور زیادہ حفاظتی انتظام کرتا ہے تو فرمایا کہ من جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا ہم نے نجات دی حد کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ اکبر اپنی رحمت سے نجات دی اپنے فضل سے نجات دی اللہ اکبر کہتے حد علیہ اسلام تو اللہ کے نبی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے بچ گئے اللہ کے فضل سے بچ گئے تو جب اللہ کا نبی وہ اگر بچ سکتا ہے تو صرف اللہ کے فضل سے تو میں اور آپ اپنی نمازوں سے نہیں بچ سکتے اپنی نیکیوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے فضل سے تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے منت من عذاب غلیظ اور ہم نے ان کو نجات دی سخت غلیظ عذاب سے مطل کا آد ان اور یہ آدو آد بھی آیات ربی ہند انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کا انکار کیا یہ توجہ کے قابل ہے یہ لفظ قو میں نے تو ایک رسول کا انکار کیا حیرت حود علی اسلام کا اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا جمع کا لفظ یہ کیوں تو بعض علماء کہتے ہو سکتا ہے کہ یمن میں اس وقت اور بھی نبی ہوں مشہور نبی تو حضرت حود علیہ اسلام تھے کچھ اور نبی ہوں لیکن اتنے مشہور نہ ہوں تو ان سب کا انہوں نے انکار کیا ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن جمع کا لفظ لا کر یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک رسول کا انکار حقیقت میں سارے رسولوں کا انکار ہے جس نے ایک نبی کا انکار کیا حقیقت میں سارے نبیوں کا انکار کیا اس لیے کہ دعوت سارے نبیوں کی ایک ہے دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے یہ تو ایک ہی خاندان کے سارے لوگ تھے اور ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے تو جس نے ایک کا انکار کیا گویا کہ سب کا انکار کیا ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کا انکار کیا متباؤ امرکلی جب ان اور انہوں نے ابتبا کی ہر جابر اور فرکش شخص شخص کی اتباع کی اللہ کہتے ہیں میری اتباع نہ کی میرے نبیوں کی اتباع نہ کی بلکہ اپنے بڈیروں کی اپنے چودھریوں کی اپنے لیڈروں کی اتباع جیسے آج ہم ہیں لیڈروں کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اللہ کی نہیں مانتے اللہ کے رسول کی نہیں مانتے لیڈروں کی مانتے لیڈر کی خاطر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیں گے نبی کی باتوں کو چھوڑ دیں گے لیکن لیڈر کی بات کو نہیں چھوڑیں گے اس کی بات اتارٹی ہے اس کی بات حجت ہے ساری باتوں پر غالب ہے و فی لانا اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی گئیما اور قیامت کے دن بھی لانت ہوگی اللہ لوگ سن لو انعدن کفرو رب بے شک آد نے اپنے رب کا کفر کیا اپنے رب کا انکار کیا اللہ لوگ سن لو بادن قومی ہود قوم کی قوم ہود کی قوم آد کے لیے لانت ہے بربادی ہے تباہی ہے عذاب ہے اللہ پاک ہمیں قوم آد والے راستے پر چلنے سے بچائے اور ہے تو اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی اللہ میں توفیق دے واخر دعوانا والحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین نصلی والسلام السلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رب ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا یا اللہ بہت ظلم کیے بہت گناہ کیے نہیں کرنے چاہیے تھے مولا ہو گئے کیا کریں اللہ ہم انسان ہیں تو نے ہمیں انسان پیدا کیا فرشتہ نہیں بنایا انسان بنایا اور تو خود کہتے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تیرے تیرے نبی ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے فور موالا ہم سے غلطیاں ہو گئی ہم سے گناہ ہو گئے بہت ہو گئے مگر اب ہم شرم سار ہیں معافی کے طلبگار ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما لے اللہ ذلت و رسمائی سے بچا لینا اللہ دنیا کی ضلع سے بھی بچا لے آخرت کی ضلع سے بھی بچا لینا اللہ جس کو تو عزت دینا چاہے کوئی سلیل نہیں کر سکتا میرے مالک تو ہمیں ذلت سے بچا لے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا یا اللہ برکت والی روزی عطا فرما آفیت والی روزی عزت والی روزی سکون والی روزی عطا فرما اور خوب عطا فرما خوب عطا فرما رزق میں وسط عطا فرما یا اللہ خوشحالی عطا فرما ایسا رزق ایسی دولت عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیرے قریب کر دے جسے ہم تیری راہ میں خرچ کر سکے یا اللہ تجھے راضی کرنے والے مصارف میں خرچ کر سکے ایسا رزق عطا فرما یا رب ہمیں نیک بنا ہماری اولاد کو نیک بنا سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو اور ہم بھی بیمار ہیں میرے اللہ ہم کو شفا عطا فرما دے جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے ہمارے مرحومین کی مفرت فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے نیکیوں کو قبول فرما لے میرے مالک میرے اللہ اس درس قرآن کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ قبول فرما محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اللہ قبول کر لے ہماری دعائیں ہماری عبادتیں قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے یا رب کرم فرما رحم فرما معاف فرما اپنے اس گھر کو اور سارے گھروں کو آباد فرما جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فیصا پیدا فرما یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما نیک رشتے آسان فرما یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربن فی وفیلاتی حسنتم وفی, حسنتم وفی ناداب النار یا اللہ اس مجمے میں جو حضرات اور خواتین شریک ہے ان کے دلوں میں جو نیک تمنا ہیں وہ پوری فرما اپنے فضل و کرم سے پوری فرما ربنا تقبل منا کن تصیم رحیم صلی اللہ تعالیٰ قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سُنیے معروف عالم دین کے اسلحی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون ہم بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد یب رہا ہے بلندی بے اپنا نصیبان رہا ہے ڈبلو